الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدلنا ومن يبلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطيه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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم نمى يطيع الله ورسوله فقم فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة مدعا وكل بلاة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله استمع لليل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو مؤليها فاسترق الخيرات مهتلم سامعين بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یسورت البقرہ کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العظین نے تمام مسلمانوں کو فستا الخرات کا حکم دیا ہے ہمیشہ نیک کام میں عمار شالح میں اچھی اور بھلائی کی چیزوں میں ہمیشہ ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہیے اری کے لیے نہیں بسلاو ممود کے لیے نہیں صرف اس لیے کہ ہم پہل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اذان کا وقت ہو گیا اگاں ہو گئی اب ایک آدمی فٹ کل خود اللہ تعالی کو اگر زیادہ راضی کرنا چاہتا ہے تو کوشش کرے جس سب سے پہلے مسجد میں آ جائے مسجد میں سب سے پہلے آنا اس ویز نسے کی مسجد میں جاتے سنت ہوں گے بکرت کار کریں گے اگلی سر ملے گی تو در تحریم مل جائے گی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی سبقت کر جائے پہلے آ جائے آگے بڑھ جائے اللہ رب الع آدمی نے کہا یہ محبوب آماد میں سے اسی طرح اسی لیے رب العادی سماعتیں سب تل بھائی آئے لوگوں تم کام کے نیکیوں میں کیا کرو سبک کر جانا یہ اللہ رب العالمین کا کسی کو سب کا کرنے کا موقع مل جائے یہ بھی اللہ رب العالمین کا باعث نظی اللہ رب العالمین کا بڑو خدر و اس انسان پر ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز کی توصیق ملنا اللہ رب العالمین کے ذات آ آ توفیق پر محمول ہے وہی اگر کسی کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے لا, حیر و لا و تا اللہ تو یہی معنی یہی مطلب ہوتا ہے لیکن بندے کا کام ہے کوشش کرنا اللہ رب العالین کا وعدہ ہے کہ بندہ جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے وہ راہ اختیار آسان بنا دیتے ہیں د اسلام کے اندر یہ کہا ہے اللہ رب اللہ اپنے یہ اسلام کے اندر ایمان امر خالد اچھے اثرات اچھے کردار نیکیوں کے ذریعے نمایاں مقام و مرتبہ حاصل کر لینا اور ممتاز مقام حاصل کر لینا یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہترین عام میں کو اللہ رب العالمین کو بڑا پسندیدہ عمل ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہمارا شہاب کرام نے جب اس مقام و مرتبہ کو حاصل کرنا چاہا ہر ایک میں ہر ایک دوسرے سے سبقت کرنا اور آگے بڑھنا چاہے تو اللہ رب العالمین ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ بنا دیا حدیث کے اندر آتا ہے امام تلوی امام ما جا رحمت اللہ عنہ کرتے ہیں حضرت اے انس رضی اللہ تعالیٰ حبیش کرالی ہیں کہ وا وا وا واخرهم و... و... سيد المصابيح أمين ونال كل امين نال لكل امه امينا وامين هذه الامه ابو مبارك ابن الجراح رضي الله عنه وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نجي شاہ چند صاحب کرام کا تذکرہ کیا جو اپنے نیک آوار اور اپنی کوششوں اور اپنی جد جہد کو بنا کر مارایا ہستی بنچے سے اور جن کی حقیاں بڑی ممایاں اور ممتاز تھیں آپ نے ساتھ نمایا اے رو اور ہم امتی اور امتی بے امتی ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ میرے انتوں کے ساتھ مہربانی اور فبر کرنے والا ابوتر سدیک ہے پوری امت کی جو شخر اور پوری امت کی جو خیمخواہی نبی کے بعد ابو بکر کے اندر پائی جاتی تھی وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں پائی جاتی تھی اس لیے کہا گیا کسی نے پوچھا آخر ابو بکر ابو بکر نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ کس مینا پر حاصل کیا نمازیں نماز بہت پہتے تھے تو کہا گیا نمازیں سب پہنچتے تھے لیکن ابو بکر کیونکہ کی امت کے کی سر سے زیادہ خیر خواہ تھے اس لیے اللہ رہا کہ ابو بکر کو سب سے اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا وہ صدیق اکر نے اپنے اندر جو خوبی پیدا کیا تو اللہ رب نے انہیں نمایا مقام میں تباہ کیا نمبر دو آپ نے ساتھ نمایا وہ اشبدھ سے دین امر اور میری امت میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق بنا رکھا ہے وہ اشبد ہوں سے دین ارغ سب سے زیادہ دین کے نام امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو اگت ہیں اور بھیڑ کا معاملہ حق اور بادل کا معاملہ آتا ہے تو عمر سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سب ستیہ بنایا ہے یہ عمر کی خوبی ہے کہ بھیڑ کا معاملہ آ جاتا ہے تو پوری کائنات یہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے نمبر بیس آپ نے ساتھ روایا وہ اشبد ہے حیام اسمان ہو وہ اشبد اور میرے امت میں سب سے زیادہ حیا اپنے اندر رکھنے والے عفان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حیا نصیب فرما دے یہ لوگوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا عمان حدیث کے اندر کہ ہم بھی ان کے ویٹ پہ کی کوشش کریں حیا است ہو بکھایا امسمان ہو اور سب سے زیادہ حیا اور شرم اپنے اندر رکھنے والے عثمان بن عفان ہیں اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نبی رہے کافان ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے आप आराम भर मारे थे का अपना कपड़ा दे छोड़ा था ऊपर चित्रा बचा हुआ था अबू बकर बैठ गए अब बकराए बैठ गए उम्र फॉरमक आए वो भी बैठ गए हदते उस्मान जुन अपान आए तो फौरन रखिए रहता था उठ करके बैठ गए और अपने कपड़े को लटका करके आपने अपनी सिजरियों को भाप लिया میرے دیکھا جا رہا سورنگا اب آئے تو آپ کی کنلی کھلی تھی عمر آئے تو کھلی تھی لیکن آئے آپ کر کے پتھروں کو بھاگ لیا آیا اے ڈاکٹر امر اے سکنے والے امریک ہے ابو بکر اتنا خاج مند ہے کہ اس قدر میں ان کے اندر ہلا ہے کہ سنستے بھی ان سے شرما دے گی نمبر سات وہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے بہترین عدل انصاف کے ساتھ سوجھ بوجھ کے ساتھ فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہمارے صحافیوں میں اللہ دیتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں نمبر پانچ وہ اکرو کتابی اللہ عبیم نقاب اور اللہ ر قرآن نیم نے جو کتاب قرآن پاک ہمیں عطا کیا ہے اس قرآن کے سب سے اچھے قاری اور سب سے زیادہ یاد رکھنے والے اور سب سے زیادہ پڑھنے والے اوبل کام ہیں اس لیے اوبل جمع کاب کو سید خوشا کہا جاتا ہے جنہوں نے شناخت سیکھی اور قرآن پر محنت کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی مارا مقام دیا کہ اس میں بڑے ساری صحاب کرام کوئی نہیں تھے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورج سے یمان آدمی ہوئی لو کنستا رسوتا ہر آر ہری نوی عنا پر مرکار ہو لوگ اوگر کاب کہاں ہے بڑا برا کر کے لاؤ بلاؤ نقاب کو لوگ ڈڑے ہوئے ہو تھے اوبر نکاب کو ڈھونڈا اور فرمایا کہ تمہیں اللہ رسول نے طلب کیا ہے بڑا رہی اوگر بڑی تیزی سے تیزی سام ڈرتے ہی رہے ایک تو خوف ہے پتا نہیں رب کے سامنے یا نبی کے سامنے شیرو گاپی ہو گئی جس کی بنا پر نبی نے ہمیں طلب کیا ہے یا اور کوئی معاملہ ہے جب آگے اے ہو رہی تم دیکھو اللہ ہمیں سورت مع بھی کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ میں یہ سورت کہہ کر کے سب سے پہلے تم سن کو سنا لوں ہمیں پہلے جنہوں نے کہا اور سب نے کہا یار اللہ نے کسی مسیح کو حکمانے میں حکم دیا ہے آپ نے اپنی مرضی سے مجھے منتخب کیا ہے کہ آ سمانی رب عالمی نے میرا نام لے کر کے آپ حکم دیا ہے کہ یہ سورت زمین آپ پر لے کر جا رہی ہیں اور آپ سب سے پہلے پہلے انتخابات کو سنائیں رسول نے فرمایا نہیں اے زمین میں نے اپنی مرضی سے تم کو نہیں منتخب کیا بلکہ تیرے رب نے منتخب کیا ہے نظر میں نے پوری کو کے سنائی اور اپنے اس امتحان اور اپنے اس سن کو سن کر کے حضرت ہوئے کاغ رضی اللہ ہو تالان ہو مارے خوشی سے زارو سطح وے پڑے میرے بھائی اس طرح کے مبارہ ہے مقام حاصل کرنے والے نمبر چھ آخر ساتھ بھی نیا مقام حاصل کیا اپنے ایمان اپنے عمل ثانب اپنے اپنا اپنے کردار اپنے گپتار کی بنا کر تو اللہ حراظمین بھی اس کو سراہا ہے اس کی تعریف کی ہے جو اسلام میں اپنے نیک امان اپنے اپنا اپنے کردار سے آگا مقام حاصل کر لینا یہ اللہ رب العالمین سے بہت پسند ہے تو آپ یہ اس کے سب پہلے کے بعد عمر کو اس کے بعد عثمان کو اس کے بعد کمی کو پھر اس کے بعد میرے گزرے کام دل ہرارے بل حرام عالم دل ہرارے بل حرام وہ عادم جب اللہ تعالاً ہو اور میری عمت میں میرے عمت میں بھی میرے سہانا ہیں ان میں سب سے بڑے حلال حلار حرام کا سب سے عالم رکھنے والے جب اب اللہ محنت کیا قربان اللہ نے ان کو نمالا مقام اتا یہاں تک پرندر سے زب سب سے بڑا حلال حرام کا ایک بہت زبردست نورانی تیار کرے گا ایک گا در تخت در کر کے تیار ہو جائے گا تو بابا آگن کے زمانے سے لے کر ہمارے آخری آدمی تک قیامتانے والے ویگ میں جتنے علماء ہوں گے رب العالمین سب سے اکٹھا کرے گا اور سب کے سامنے سب تیز مل سے, سے دے گا صرف سارے ارنا اور آخری کے ساری امتیں علماء اکٹھا ہو جائیں گے پھر اللہ ہٹارا ہر پہ مدم جب سے دے گا یہ یہاں مقام مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق میں سی فرمائے عورت کی تعالی ہمیں توفیق ادا کرے آپ نے مسائل کا علم اللہ تعالیٰ میری منت میں سب سے زیادہ حا جس کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت میں کس کو کتنا کتنا حصہ ملتا ہے یہ بتائے اور یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ دیکھ میں کو دیا تھا یہ آپ نے آدمیوں کو بیان کر دینے کے بعد پھر ذرا دیکھو نیا آٹھنا آدمی آرٹ نا ریڈو سن لکل اب نگل ہر امت کے اندر ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو پوری امت میں سب سے زیادہ امانت دار ہوا کرتا ہے ارا ریڈو سن لے الا انت اگل ہر امت کے اندر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو تم سب سے بڑا امانت دار ہوتا ہے وہ امیر امت ارم عبید اندر جگہ اور میری اس امت سے بڑے دار اللہ کے سبر و کرم سے ہر ابو عبیدہ جگہ بنائے گئے انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان اپنے عمل صالح اپنے وسطار کو بھارت اپنے اچھی چار جو دے رہی نمایا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ سارے ان میں ایک مقام حاصل کرنے کی की کرو اسی لیے اخلاق میں جو ہے کہ انسان بڑا مقام مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور اخلاق کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے اخلاق کا سب سے اونچا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آدمی ایک سامنے والا جو ظلم کرتا ہے اس سے مدد کر دے گا تو گستے پہ بھی جا دے دیتا ہے اس کو اپنے سے بتا رکھے اخراط کے حسنا کا سب سے اونچا مقام ہے اسی لیے حضرت حدیث ہو تالانوا کرتے ہیں امام خریدی اپنی سنن میں فراہم کرتے ہیں حضرت حدیث تالان سے ساتھ نانا اے حام رکھو دو انسن تم لو کسی کی نقل کرنے والے نہ ہو جاؤ مقمد نہ بن جاؤ کسی کی مہاز آگے تکمیر میں بھی آگے بال کٹانے نہ لگو کو ایک نیا فیشن نکالنا تم تکمیر میں اس کے فیشن بنانے والے نہ بن جاؤ نہ مہا کن تم مہا نہ بن جاؤ جانور دوسرے کے سل سے چننے والے نہ لگ جاؤ ہر کسی کو علم حاصل کرو او احسن اصا او اور یہ اگر میرے, میرے ساتھ اچھے رہیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا رہوں گا اور اگر لوگ میرے, میرے ساتھ برے رہیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ برے رہیں گے اور ہمارا لوگ پیسے لوگوں کو ترانہ کرو ان کیا کہوں گا کسان اگر میرے ساتھ میرے رشتے دار میرے دیکھ رہنا اور میرے بھائی گرو ایک اچھے ملے تو میں ان کے ساتھ اچھا اگر وہ چڑھ رہے تو ہم پیر پر سوار بڑھ جائے گی ایسے انسان ختم سمجھتا ہے ہم پتھر سے دیں گے ایک سنیں گے یہ بدلاسی ہے اس سے انسان تمہارا مقام نہیں حاصل کر سکتا اسی لیے آپ نے ساتھ بنایا تم ایسے نہ بنو ایسے نہ کہو پورا تم وقت انتخاب ہو تم اپنے آپ کو اس بات پر امانہ کرو کہ ان اہم آنندان سے احسن اگر لوگ میرے ساتھ نہیں کریں میٹنگ کرنا ہی کرنا ہے لوگ ہمارے ساتھ برا کریں گے بہت برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے آپ نے باقاعدہ وسیعت کیا کہ آدمی اخلاق کے ذریعے اپنے اچھے اخلاق کو سمارے گسا آئے تو کی ڈالے مسامرے والے سے بات کرے انتخاب نہ لے برائی کا مدلہ بھلائی سے لے کر کے اپنے اخلاق کو پچا تک پہنچائے تاکہ نمایاں ہر بن جائے اللہ تعالی تو مشیب لا واقف اللہ کل الحمد للہ مستفا انبارا کیسے کر سکتا ہے نمایاں مقام اور یہ مرتبہ آدمی حاصل کیسے کر سکتا آسان شاہتے ہے انسان اگر اپنے وقت کو اپنے وقت کی قدر کی مت کرتے ہوئے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرے وقت ہی اس کو تارا مکا عطا کر دے گا سب سے بڑی ضرورت ہے میرے بھائیوں اپنے وقت کی قدر کرو موڑے پانچ پانچ میں اللہ بالا نے سب سے زیادہ وقت کی قسم کھائیے ون اشرے قسم ہے زمانے کی وقت کی وقت کی قدر کرو آپ اپنے وقت کو میڈیو میں بھی سیکھنے میں دین سکھانے میں بچوں کی تربیت کرنے میں اپنی اصلاح میں صرف کرو وقت کافی کا جاتا ہے اگر دو کاموں میں انسان اپنے وقت کو نہیں استعمال کرے گا تو اس کا وقت کو روز آجائے چیزوں میں استعمال ہو جائے گا لیے جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے وہ دنیا میں لیتا ہے اور جو اپنے وقت کی ہے وقت استعمال نہیں کرتا وہ دنیا میں کبھی کوئی مکان مرتبہ اور نمایاں ہستی حاصل نہیں کر پاتا نبی ساتھ بنواتے ہیں صحیح بخار تھے آپ نے مکانی مغمون مضمون انفی ہا قطور مناسب خراب بڑے تھے آتشا نماتے ایسے اللہ تعالیٰ نے عظیم بلکہ ساری نعمتوں سب سے غریب دو نعمتیں ہیں لیکن اکثر روز تھے نعمتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں نیمتاری مضبوط انسی حما کثیر الناس دو آلہ گردی نعمتیں ہیں ان سے اپنے مقام اپنے مرم کرنے اور منایا ہستی بننے اور اپنے آپ کو مبایا کرنے کے لیے اور آسر اور مرتبہ حاصل کے پہنچنے کے لیے دو عظیب نعمتیں ہیں لیکن لوگ کیونکہ ان دونوں نعمتوں سے استعمال نہیں کرتے اس لیے دنیا میں دنیا میں غیر معروف رہ ہیں اور مقام کا کام مرتبہ حاصل نہیں ہو پابا سونے نعمتیں یہ ہیں اب سے خطرہ ایک اللہ ٹائم دیتا ہے پورس دیتا ہے زندگی دیتا ہے تو اس کو اچھے کاموں میں استعمال نہیں کرتے نمبر دے اللہ صحت دیتا ہے تو صحت کی قدر نہیں کرتے جو سب دنیا میں بہت نیا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ان انسورنس نئے لیتے صحیح اچھے اچھی چیزوں کے اندر استعمال کرنا پڑے گا نیک استعمال کرنا پڑے گا ایک کہیں میرے بھائی نمایاں مکان مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت اور اپنی صحت کا صحیح معاملوں میں صحیح استعمال ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے وقت سے جو زندگی صحت اور تندرستی ملتی ہے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق فرمائیے اور بے فر سے رکھنا اس کی ہے ہونی چاہیے نمایاں مقام اور مرتبہ انسان جب حاصل کرتا ہے اس کا اس کی اشتبا ہے ماں باپ چاہیے اپنی اولاد سے کریں ماں باپ اپنے گھر میں اپنی اولاد پر محنت کریں گے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم میں تربیت کریں گے اور صحیح مادہ میں دیکھ بھال کریں گے تو یہی اونا آگے چل کر کے بنایا بنے گی امام خاری کو بڑا دیکھے امام شافرین سے بڑا بیسے بڑا بیٹے ان تمام لوگوں کے پہنچنے کا درجہ ان کے بعد آپ کی تعلیم ہے ان کے بعد آپ کی تربیت ہے اسی لیے اب آپ کی زندگی لوگوں کے سہنے بدل جا رہی ہے آپ کے بھید آپ کے گھر میں آپ کے محنت آپ کے ساتھ آپ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرے ان پر محنت کرے یہی اولاد آپ کی ترکی فلزادی بنے گی مجاہد بنے گی محدف بنے گی بچی بنے گی حقیق بنے گی اور اسی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں ہم نے جو بیمار ہو سکتا ہے تلیہ جو مصروف ہوں ان کے قرض کو ادا کرا دی جو پریشان سانح ہاں ہو یا ہمارا ان کی پریشانیوں کو غور کر دے جو مصروف ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے اللہ تعالیٰ کے شریف کر دے جو برے بھگ کے ہیں اللہ تعالیٰ میں ہدایت لگا دے اللہ عباد اللہ رحمت ملاح کوئی سال قربان کرے يا رب سلم الله متطهر ولله الكرسه والروح القدس لقد الله تعالى اكبر الله يلو اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا